الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ <بالالك> وعلیٰ الک و اصحابہ یا <يا> خاتم النبیین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذهب <مزاب> حنفی دارم ملت حضرت خلیفہ خاک پائے غ سے آزم زیرا ہر ولی سدیق اکس اس نے کمال محمدست فاروق غل جا ہو جلال محمدست عثمان جائے شمائے جمال محمدستر بہار باغے خسال محمدست صلی اللہ کا وسلم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 جس سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے اس زلال حلاوق پہ لاکھوں سلام مسلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کی ظاہر حیات میں اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اس کے ماننے والوں نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو کھاری کنویں میں لعاب دہن دان ڈالیں تو میٹھا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو جب وہ لے کر گئے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 وہ جب کافر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ابن البزور فرمایا ختنہ کرنے والی کے بیٹے اوئے تو تیری ماں ختنے کر تو تم بھی ازور مقابلے جا گیا آج ہم اگر ایسی بات کریں لوگ کہتے ہیں وہ بات کرے میں نے کہا آپ تم امی تعظیم سکھانا چاہتے ہو امیر حمزہ نے کیا لفظ فرمائے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں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 کالی باتیں, باتیں کرے ہم چمکتے ہیں محبوب کے غلام ہیں باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے کے سید آ ظاہر سید جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبا سید ال راہ کے بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے قص دشتے غربت پہ لاکھوں سلام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 زمین زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں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 اقبال کہنا اس ویلے انہیں دم مذہب اور عشق جدا جدا ہو جاتے جب تک عشق اور مذہب اکٹھے یکسان تھے تو دیکھیں ذرا بخاری ایک سو چھتی پر کیا بات شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب عشق اور مذہب ابھی اکٹھے ہیں آخری ایام ہمارے آقا و مولا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے وہ وقت آ گیا حدود ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے پیر کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نواز پڑھا رہے اب یہ بات نہیں ہے کہ صدیق اکبر کو بھی توحید نہ سمجھ آئی پیچھے عثمان و علی فاروق اعظم حضرت بلال حضرت سعد حضرت سعید, عضرت سعید،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 کبھی میدا میں آتا ہے زراپوش کبھی اور یانو بیٹے وہ سنائش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرور رو اجمنیش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرور رو اجمنیش کبھی سرمایہ مہرا دو ممبر کبھی علی خیبر شکنش عشق سلطان است کو برہانے مبھی عشق لا ہر دالم زیر نبی لا زمانو دوش و فردا یا زو لا مکانو زیرو بالا یا زو اقبال کہتے ہیں حیدمان عشق زمانہ اس کا کوئی نہیں لیکن ابل تاخیر نام اسی کا رہے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہوگی خدق خلیل بھی اور صبر حسین بھی اور مارکائے وجود میں و ہنائن بھی ایش عقل و دل و نگاہ کا مرشر اولی اب تین چیزیں انسان کو برباد کرنے والے عقل دل اور نگاہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشر اولی ابلی عائش و عناؤ تو شروع بدھ کدائے حضرت بریلوی کے خلیفہ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب یہ فتح کی چھٹی جلد ہے اصل میرے پاس جو نیا چھپا ہے نہیں یہ پرانا ہے دار العزی دیا کراچی کا پرانا چھپا ہوا ہے آرام باغ توجہ یہ اعلیٰ اگر بریلوی سے فتوا پوچھا حضرت علی شاہ صاحب نے اعلی عگرت بریلوی سے انہوں نے پوچھا تیرہ سو پینتیس میں اٹھانوے سال ہو گئے اس فتوے کو دو سال باقی ہیں صدی ہونے میں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 کبھی آپ نے دیدار نہیں کرایا آج بنفس نفیس غازی المدین کے جنازے میں آ گئی موم ناز عشق عشق مومن اس عشقرا ناممکن ماں ممکن عشق اقبال کہتے ہیں جہاں عشق وہاں مومن جہاں مومن وہاں عشق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 غلام رسولوں کے جا عبداللہ ہماری تقریریں بھی وہ کام نہیں کرتی جو ہمارے بزرگوں کی تحریریں کام کر غلام, غلام رسولوں جا بڑے ہو عبد اللہ جے نہ ہو سی غلام رسول, رسول کبھی بن سی عبد دامن مستفا نہیں ملے گا تو رب کہاں سے ملے گا یہ شاہ جی نے فتوا پوچھا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 میں کہا ادور بہنسا بھاگ کیا وہ گر جائے گا حرام ہو جائے گا آپ کوئی دوائی فرمائے کیا کریں فرمایا اس کو کہو دیدار علی شاہ کہتا ہے رک جا دیدار علی شاہ کہتا ہے رک جا بھی کو لوگوں نے کہا کہ دیدار لا کہہ رہا ہے رک جا میں نے کہا واجیواہ لاہور کا بھیسا بھی شادی کا مقام سمجھتا ہے آج کا مسئلہ مقام رسول سے بے خبر ہے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 میں نے اپنے, اپنے بزرگوں سے پوچھا جی چودہ سو سال تاریخ میں کسی نے فتوا ایسے شروع کیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے بھی مجھے یہی فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے ساتھ سے پوچھا مفتیان سے پوچھا کاگی جی جب کسی مفتی نے فتوا لکھا تو دو چار القاب تو حضور کے لکھے لیکن کس طرح کا لکھا کسی نے ذرا سنے اور پھر رات کو اسی نشے میں سوئے اعلی حضرت بریلوی جواب شروع کرتے ہیں یہ جواب لکھا ہوا ہے یہ سیرت کی کتاب نہیں لکھ رہے یہ شمائل نہیں لکھ رہے اس کی جواب سنیں فتوا حضرت بریلوی کا قلم جسم پہ گئے سر کے بٹھا دیے کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار بار سے کہہ دو خیر منائے پوچھتے کیا ہوش پر یوں گئے دوست باد کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں کسرے تنا کے راز میں اکلے تو گم ہیں جیسی ہیں روحے خود سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اس سے پہلے میں ایک اور بات وہ بھی آلہ حضرت بریلوی کی ہم تو بڑوں کی باتیں چوری کر کے سنا رہے ہیں بعد لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کا نام لیتے ہو میں نے کہا تھوڑے پیو کا نام لگیے ہوتا نامد اعلی حضرت بریلوی کی یہ کتاب ہے علام ولا میرے پاس اس کا صفحہ نمبر چون ہے پنجابی چورنجا کہ مجھ پر بہت ساری پابندی ہے کہ آپ نے اردو میں بات کرنی ہے میں بہت جو ہے وہ سوچ سوچ کر بات کر رہا ہوں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیٹھ سکے جی یہ سوراغ لے کے چلے امام الانبیاء جاری دنیا میں تشریف لائے جی آلہ جی جی جی جی حضرت بریل کہتے ہیں بہت ساری حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیا, دیا, دیا گود عالم شباب ہال شباب کچھ نہ پوچھ ابھی تو آپ کی امی جان نے آپ کو اٹھایا ہی نہیں ابھی تو آپ چارپائی پر جل وغیرہ ہے دیکھو کیا ہوا آپ کی امی جان فرماتی ہے حضور جل وغیرہ ہوئے تو ایک سفید بادل آ گیا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 اور ہدا کے بخشش کے شروع میں لفظ والے واہ کیا جو دو کرم اور اس اور دونوں واہ سے ایک ناد پوری لکھتی تھی کیا ہی گو قبضہ ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گنا پرہیز کاری واہ ہوا قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا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 غازی منتاز حسین کو دو بار سزائے موت بار ہو گئی, گئی دسویں مہینے میں اس کا بیٹا پیدا ہوا چار جنوری, جنوری کو اس کو دن اس نے ظالم کو مارا جو گورنر بھی تھا پیچھے حکومت بھی ان کی تھی اور جناب پیچھے یہود و نسارا بھی کھڑے تھے تو کیا غازی منتاز حسین یہ کے پیسوں سے کام ہوتے ہیں بیٹا وہ چھوڑ گیا دو مہینے کا دو بار سزائے موت اس نے سنی اور وہ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 جس کا بات سنتے ہوئے بھی ٹانگے کاپ رہی ہوں اور دلیری کی گفتگو بھی نہ سن سکتا ہو اس کو کبھی موقع بنا تو وہ نامو سے رسول کی, کی کیا اجازت کرے گا جو گھر سے بھی نہیں نکلتا نہ حالات بڑے خراب ہیں او حالات بڑے خراب ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں نے کہا کہ غزوہ میں ون بن آج کا بھائی شہید ہو گیا آپ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام پکڑے جنگ سے واپس آ رہے سات دن وہ آج کی امی جان آگے آئی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 بیٹا جوان شہید ہو جائے رسول اللہ تعزیت کرے حضرت ساتھ بن نماز کی ماں کیا کہتی ہے عرض بھی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں بیٹے کے لیے نہیں آئی آپ میرے بیٹے کی تعزیت کر رہے ہیں میں تو آپ سن کر آئی ہوں جب آپ سلامت ہے تو ہزاروں بیٹے اس پر قربان کمات حضرت ہوا میرا آدیش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 بنا ہیت سو بھی حدور کا دامن پکڑا اور عرض کی بیابی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ قربان ہو لاؤ ادور جب تو سلامت آئیں یہ سارے رشتے چلے گئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں پرواہ جانے دیں گے کیا ہوگا تو جو رسول اللہ کی محبت میں اپنے بیٹوں کو چھپا چھپا کر رکھے وہ دعوی محبت کرے غازی ممتاز کا نام بھی نہ لے اور غازی ممتاز کا نام سن کر اس کو پریشانی اٹھے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 اور اپنی حکیمتوں کو روتے ہو ہمارا امام تو یہ فرما گیا کروں تیرے نام پہ جا نہ بسے جہاں دو جہاں سدا دو جہاں سے بھی نہیں برا کروں کیا کروڑو جہاں اے شمار بے شمار گل میں بلایا مولانا نے سٹیج سے میں سامنے بیٹھا ٹنگا کیوں کمی جا رہی نعرہ جنے جنیا لاؤ ایک گل ہے جی نعرہ لا رہ اگر حضور کی ناموس کی بات درد کرنی ہے تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ ادھر ہی غرض کر ہمیں زمین پھٹے اور اندر چلے جائے تو زندگی ہے آپ بات میں کر رہے ہو آپ کی ٹانگیں کام رہی ہیں ان کی ناموس کا مسئلہ آیا تو عمر یاد آد ہے جب ماں برائے عدالت بحران میں بچوں نے ایک قادری کو قتل کر دیا حضرت عمر کی عدالت میں جب کیس بی پہنچا بی تو فاروق اعظم کتنے خوش بس ہوئے بس بس اور آپ اس وقت حضرت میں نے حضرت نہیں بات کر رہا میں تو چاہتا ہوں ہمیں سپریم کورٹ میں بلائے چیف جسٹس پھر ہم اس کو بتائے اسلام کیا ہے ہم پھر تمہیں بتائیں کہ رسول اللہ کے فیصلے کیا ہے بازی ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں ہے ایک سیکٹ کے لیے بھی مجرم نہیں ہے وہ پوری ملت کا ہیرو ہے خدا کے بندو اس وقت حضرت عمر تمہیں کیوں نہیں یاد آئے جب تمہارا پرویز علی شاہ گازی ممتاز حسین قادری کو دو بار سنا میں سنا رہا تھا حضرت عمر نے کیا فیصلہ ان عیسائیوں کو سنایا فرمایا صغیرن پرما لن ابھی بھی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 جس نے امریکی ڈالر کھائے ہیں اس کو واقعی ممتاز حسین قادری مجرم نظر آئے گا لیکن میں نے پیر مکی کے دربار کا لنگر کھایا ہے میں اس لیے قاضی ممتاز کو ہیرو کہہ رہا ہوں تیرہ گھنٹے ملت کی, تقریر کی, تقریر کی تقریر سے کچھ نہیں فیصلہ بات کرو دادی کے ساتھ کھڑے ہو تو سلمان تاثیر کے ساتھ کھڑے ہو آپ سے نہیں آپ کو تو سلام ہے میں جو بات اشارہ کر رہا ہوں کم جو ذرا ممتاز حسین قادری کی بات کر رہے ہیں تمہیں تیرہ گھنٹے کی تقریر آئی ہوئی ہے تقریروں سے نابو سے رسول کی حفاظت نہیں ہوتی ممتاز حسین قادری کے عمل سے ہوتی ہے نابو سے رسول کی اگر مین رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے میں نے کہا پھر میرا لا نے ایک جھلک دیکھی اور پیر صاحب وہ ہے تو پنجابی میں آپ کی نات ہو سکتا ہے آپ کو لذت ضرور آئے گی روڈیا نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا رہی رگ رگ لو ساہ دل لگیا بے پرواہ نال جیسے دم مارن دی نئی مجال علی شاہ صاحب فرماتے ایک جھلک ضرور کی دیکھی پڑھیا لکھیا سب بلا رہی آگے کیا فرماتے ہیں کیتی <سلام> بھج کے <سلام> کباب <بھج سلام> ہوئے <سلام> پیتے بعض شراب خراب ہوئے سر <سلام> شارتیں <سلام> بے تاب ہوئے <سلام> خونیاں <سلام> مست پیر صاحب فرماتے ہیں میں بس ایک جھلک دیکھی میں تو بھون کر کباب ہو گیا میں نے کہا پیر میرے علی شاہ خواب میں ایک جھلک دیکھے بھج کے کباب ہو جاوے تو ٹماٹر ہو جاوے پیر میرے لیے ایبا کا بھارا لانی پری تاہیے لطف بڑا لے کے سمجھ کوئی نہیں آئی پیر میرے لیے شاہ کتنے جا کے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 اور ذرا جملہ سنو حضور کے بارے کی کیا انہوں نے کیا میں یا مر جاگا نبل یا نقصان کر دیا گا اتنا زلیلوں نے جملہ کیا سنا رسول پوچھ پوچھ کر نہیں مولانا غلام روس بغدادی سے پوچھے میں کیا کر سکتا ہوں اپنا فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے میں نے کیا کر پوچھ پوچھ کر باتیں رسول کرنی ہے مولویوں کے پت لے کر کرنے کہ میں نے اپنے چمنے یا نہیں اپنے ایمان سے پوچھ بتا کہ نبی کا نام تو چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے بات اتنی ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے قباص حضرت کباس میں نشیم کو صحابہ پوچھا کسی وڈے ہوگی دور وڈے ہوں گے عشق اپنا فیصلہ خود سنا دیتا صحابہ کو نہیں سوچ میں پوچھا نہ رس جناب قائدہ حضرت اللہ مانا ستمین جمعہ میں بات تو اتنی ہے فیصلہ کرنے میں اس پر دلیر ہونا چاہیے سڈا امام مجدد بن کے آیا مدینے تو آلہ حضرت بریلوی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 شفی غفور خلیف حضرت ممتن المسان صلی اللہ علیہ وسلم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 وہ سدا دے کر روٹی کھا رہا ہے گلی میں آرام سے سو جا رہا ہے کو. کو سلام کو کہتا ہے اور है جو ستائیس گولیاں مار کر دو مہینے کا بچہ چھوڑ کر دو بار سزائے موت کی سزا سن کر یہود نصارا اس کے خلاف ہے پورے منافق اس کے خلاف ہے وہ جیل کی کوٹھڑی میں تنہے تنہا بیٹھا ہے قید تنہائی میں پھانسی کی کوٹڑی میں بیٹھا ہے اس بابے کو تو کیوں نہیں سلام کرتا اس لیے کہ مجمن راج ہوتا ہے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 منافقوں نے تو حضور کے زمانے میں بھی مسجد بنانی شروع کر دی تھی رسول اللہ غزب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے منافق تو ڈیڑھ میل بھی حضور کے ساتھ نہیں چلے اور جو غلام تھے وہ ایسے ایسے چلے منافق کا کیا کام ہے حضور سے پیار کر تو اپنی نمازا پڑھ نماز پڑھ کے اپنے کام چلا جب موقع ملے تو ایک دس میں دروتی پڑھ چڑھے گا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 گستاخ نبی کیش کا اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہے نا جب پتہ چل گیا کہ حضور کے خلاف عورت بات کرتی ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ فقیر کیا کر سکتا ہے نابینا فقیر کیا ڈیوٹی دے سکتا ہے فقیر کی ذرا سنیں محبت اللہ نظر مانی مولا تیرے حبیب جب بدر سے سید و سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں گے میں عورت کو قتل کر دوں گا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 میں نے کہا حضور کے غلام فرماتے ہیں وہی جیز ہوتا ہے جس کو اللہ رسول سمجھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ گستاخ کا بیٹا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں مادن در مادن فولاد ہو سکتی نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ عورت کا بیٹا ہے گستاخی ہوگا آپ نے کہا نہیں اس کا جرم نہیں ہے فی الحال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 لیکن آپ بھی, بھی نہیں چھپے, بھی چھپے, بھی چھپے بھی تو غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ستائیس گولیاں مارنے بھی کے بعد بندوق رکھ دی بھی بھی فرمایا بھی فقیر بھی کا جو کام تھا وہ کر دیا آپ تمہارا بھی کام ہے تم کرو کیا کرنا ہے ہیری جاؤ ہانسی تیری ہو جاؤ چیری چار سال بات ہر کی سورج نہ مستاخ نبی کی ایک یو ناؤ گبی کی ایک یو ناؤ جاری نہیں ہوئے بھائی عدالت میں نے قتل کر دی اور صبح حضور کی عدالتیں لگیں گی تو سزا ہوگی حتی صبح, صبح کی نماز با جماعت غازی ممتاز زیارت کے قابل آئے کہ جیل کے میرا اور آپ کا فتوا نہیں فتوا رسول اللہ کا ہے جو نہیں مانتا ہمیں تو منوانے کی تو ہم دکھانا جانتے ہیں سنا مسلمانہ تو کام تو ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور کی مولانا صاحب جو آپ کے پاس وظیفہ ہے میں نے کہا وظیفہ ہے جب سلام پھیرا نا حضور بیٹھے تو مسجد نبی شریف بری صاحب سے لیکن حضور آنکھیں تلاش کر رہی ہیں عمیر بن ادیب رسول اللہ نے عمیر بن عدی کو دیکھا سنا یہ ہمارے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 یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار اسلام ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک یہ سدا رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا, جینا, جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے جی سے جو دیکھی ہسٹری جی میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا صحابہ صاحب مرنا آیا نہ بدر پھر جینا نہیں آیا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 جب حضور آ تو ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی پجاریوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہا تمہیں پتہ نہیں حضور آگ ٹھنڈی ہو گئی نئے فرات ایسے چل رہی تھی جب جس رات حضور آئے وہ ایسے چل پڑی صبح گئے اس کے پانی پینے والے نے کہا تمہیں کیا ہوا کہ پتا نہیں رات کو حضور آ گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول تشریف لاتے رہے اوپر جن اور شیتان جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے جس رات رسول اللہ آئے اوپر جب جن اور فرشتے گئے تو آگ کے اتنے بڑے بڑے گولے ان کے جناب منہ پر پڑے ان کی کمت پر جن جوڑے شیتان توڑے لیکن جناب پہلے کی بٹے کیوں مارے نے انہوں نے کہا کہیں حضور آ گیا حضور آ گئے جب رسول اللہ آ گیا تو بات کھل کے اہل سنت میلاد منائے گلی گلی اٹھ کر کے آج حضور آ گیا بات ختم ہو اگر کوئی کہ ہو یہی تو ہوا تین ہوا یہ تو پتہ نہیں ہزور آ گئے صلی اللہ علیہ بادشاہ ان کے تخت ہو گئے نکا جی کیا ہو گیا فرمایا حضور حدور آ گیا دکھ ہوں گئے نکا جی کیا ہوا نکا جی حضور آ گئے جانور بول پڑے کہا جی تمہیں پتہ نہیں ہزور آ گیا ہزور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم के साथ गुट गुट गुट कर کے ساتھ ایسے ہم تو ہمارے تھے یہی بیماری پڑ گئی اپنی تاریخ پڑی نہیں اٹھارہ سو ستاون अपनी پھانسی گاٹ کون آباد کر رہے تھے کالے پانی کی جیلوں کو کس نے آباد کیا پھانسی کے پھلتے کو دیکھ کر ناطے تازہ تازہ کس نے لکھی وہ ہمارے بزرگ تھے انیس سو ترپن کی تاریخ کے اندر کن بزرگوں کو پھانسی ہوئی مولانا نیازی کی ہوئی سید خلیل احمد وہ کون تھا ہمارے بزرگ تھے سنی کیوں چھپاتے ہیں سنی کو بات کریں حضور کی شام تو برا ہے کوئی امام احمد رضا بریل لیجیے جنا کٹ کے مولانا سید کی فائدہ لی کافی انگریزوں نے دو دنوں کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی جس طرح ملک متا حسین کادری کو سنا دی مولانا سے وہ پھانسی کے پندے کی طرف چلے ایسے ڈوم رہے تھے اور تازی تازی نعت لکھ رہے تھے ایک تو یہ نہ گزشتہ کوئی یاد ہو آدمی کو کوئی ذہن حاضر کر کے دو شیر پڑے نہیں نہیں مولانا تازی تازی نات لکھ رہے تھے وہ لکھ کیا رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب کے اوپر درود آگ سے معفوس اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فلاح ہو جائیں گے کافی غلط حشرکہ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے جرم جو بہادری جرم بہادری ہاتھوں میں بند کر کے درتوں بہادری دردوں تیرے جان سو غازی تیرے تیرے آرے اسلام گردنے کٹائے گردنے سے گردنے پٹائے سے جوان یا لائے سے جوانیاں لٹائیں گے امریکہ کی گلابی گراننے والے حکمرانوں پر امریکہ کی گلابی گزرنے والے حکمرانوں پر مردائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر دلرینگ یہ دلری کے ساتھ بابا جی کا کام کرنا تو نعرے تو جن کے نعرے لگاتا ہے نے تیری قبر پر سوکھنا بھی نہیں ہے ہاں قبر میں سرکار میں آنا ہے یہ ہوش کر لے ہاں یہ آخری سوال قبر میں کا ہونا ہے ما کون رجل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 قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہ پائے مصطفیٰ سے فرشتوں میں آج لوگ دے بارے بھی بڑا کچھ جانے بریلی رائے فتوا بھی سنا دو لو جی یہ جی جی جی بڑا, بڑا ایسا, ایسا جو تین سطر امام احمد رضا بریلوی نے مرزاوں کے خلاف, خلاف لکھی ہے جو ختم نبوت کے ملک کے رہے ہزار کتاب بھی کوئی لکھ کر لائے اس کے برابر نہیں جس ہم تو آ گئے سکے بٹھا دیے ہم کوئی پجاری نہیں ہے ہم نے امام احمد رضا کو بھی اسی وجہ سے مانا حضور کے غلام ہے ہم نے داتا صاحب کو بھی اسی لیے مانا سلطان الہند کو بھی اسی لیے مانا عبداللہ شاہ غازی کو بھی اسی لیے مانا غازی ممتاز جو پیسے نہیں بھیج رہا سالوں کو نعرے لائے کرو ہم نے غازی کی بات کی حضور کی وجہ سے کر رہے ہیں دل بمحبوب حجا دست کر پائے دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام اعلی حضرت بریلوی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنا مسلمان جو مرزائیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نرم گوشہ رکھے یا میں تقریر کر رہا ہوں وہ کہنے کی اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت بری مفتی اس کو کہتے ہیں جو دیکھ کر حالات کو فتوا دے وہ مفتی نہیں ہوتا مفتی یہ ہے امام احمد رضا بریلوی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بچوں میں تم اور آنا دماغ لے کے چلے یہ ہے امام احمد رضا بریندی فرماتے میں بارے میں نحلم درنیش و نوش جامع مسلم نے کافردم دور کے نیش نوش فرمایا احمد رضا شیخ کی وہ مکھی ہے کہ جس کے شاید کا جواب بھی نہیں جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں ذرا سنیں ڈنگ شاید تو ہے جو میں نے پہلے سنائے وہاں کیا جودو کرم ہے چاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں جہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو چھپی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یہ تو مسئلے اور یہ ذرا دیکھیں اعلی حضرت بریلوی نے حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام خود حضور کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ, علیہ السلام فرماتے ہیں <bronze> بڑی توجہ والی بات ہے there... حضور ایک بار بھی فرمائیں تو اس کی قیمت نہیں کوئی کائنات میں حضور فرماتے ہیں خود کہ میں دوائی دیتا ہوں کہ مسلمان جس نے حضور کی زاری عجاد میں اعلان بکواس کیا, کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کہ میں نبی حضور فرماتے ہیں خود کہ میں گواہی دیتا ہوں کتنی دنیا میں جتنی مٹی ہے اس مٹی کے ذروں کی مقدار حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان جھوٹا داس مسلمانہ ختم نبوبت کی بات حضور کی فرما رہے ہیں آج لوگ مردوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں جتنی مٹی ہے اس کے ذروں کی مقدار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 اس لیے میں نے وزاد کر دی کل کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جب حضور نے گواہی دے دی اپنی ختم میں کی تو احمد رضا کی گواہی کا کیا مطلب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ عمام احمد رضا نے کہاں جا کر غلامی کا حق ادا کیا ہے یہ بار عالم پنا کا یہ ادنا کتا احمد رضا بریلوی کیا دوائی دیتا ہے حضور کہتے خاطم النبی جین ہے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا دنیا میں جتنی مٹی ہے مٹی کے ذروں کی مقدار میں دوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور یہ آپ کی عالم پناہ کا یہ ادنا کتا کیا کہتا ہے بے عدد انہای ریس و ستارہ ہائے آسمان گواہی دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارد اور حاملہ عرش گواہ ہے خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے کہ حضور آپ کے بعد جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ کیا ہے کافر ہے بے باق ہے مرتد ہے کذاب ہے یہ ہے احمد رضا اب ریلوی کہنے حضور جتنی دنیا تے ریت ہے نا اس ریت کی دے مقدار احمد رضا بھی گواہی دے آسمان جتنے ستارے میں انہوں دی مقدار میں بھی دوائی دینا جتنے فرشتے آسمان مقدار جتنے فرشتے انقدار دی دی میں دینا آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں رسول اللہ اللہ رب العالمین بیس برف پر گواہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ تین خطرے امام احمد رضا بریلوی کی ختم نبوبت کوئی ہزار سبب بھی لکھ کر دکھائے یہ تین سطروں کا اس کو کہتے ہیں مفتی اس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کے در کا غلام لو جی میری بھی گفتگو ختم ہو گئی یہ آخری واقعہ میں مکمل کرنے لگا ہوں حضرت عمیر بن عدی والا جب رسول اللہ مڑ کر بیٹھے ونا درا علا عمیر ابن عدی آپ نے عمیر بن عدی کی طرف دیکھا یہ سب ابھی جو بندی یہ حدیث سیاح کرتے ہیں لیکن, لیکن یہ لفظ نہیں بتاتے آگے پیچھے حدیث ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے یہ بتائیں تو ان کا عقیدہ ختم ہوتا ہے اس لیے کہ بابا جی نے تو کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا ابھی آندھی رات مارا ہے اور صبح آ کر ابھی حضور کے پیچھے نماز ماں ہے رسول اللہ سلام پھیر کر بیٹھے ابھی تو بات ہی کسی سے نہیں کی حضور نے دیکھ کر فرمایا تا تن مروان فرمایا اس عورت کو مارا ہے غازی ملک ممتاز حسین خادری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 <متاز> کالا <متاز> نام پہ ابھی ہم تیار رسول حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نہیں مارایا وہ خشیا بن عدی امیر بن عدی ڈر نابینا تھے حضور خاموشی اختیار فرمائی مسجد میں سناٹا چھا گیا عمیر بین ادی چونکہ نابینا تھے وہ حضور کا چہرہ انور تو دیکھ نہیں رہے تھے وہ خاموش وہ ہو گئے جب خاموش ہوئے ہو مسجد, مسجد بھی خاموش, خاموش ہو, گئی، ہو گئی حضور, حضور علیہ علی السلام بھی خاموش, خاموش ہو گئے آپ ڈر گئے فوراً سوال آب کر دیا حالیہ فیض فی کا شہ یا رسول اللہ حضور عدالتیں آپ کی لگی ہیں حکومت آپ کی ہے میں نے ماں برائے عدالت ایک عورت کو مار دیا ہے کیا اس کے جواب میں مجھے قتل کیا جائے گا یا مجھ سے دیت لی جائے گی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 وہ تو بھڑو بھی نہیں ہے بکریاں ایسے چلتے چلتے دونوں سینگ پھنسا لیتی ہیں جو دیہات سے بندہ بیٹھا اس کو میری بات بہت جلدی سمجھ آئے گی جب وہ انہیں چرانے کے لیے چرواہے صبح نکالتے ہیں ان کے باڑے سے تو وہ بنا وجہ اٹھ کر ایسی دونوں ٹانگے اٹھا کر سینگ پھنسا لیتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو بلا وجہ بھی سینگ پھنسا لیتی ہیں میری ناموس کے مسئلے میں تو کبھی وہ بھی اختلاف نہیں کریں گے تو جو کلمہ پڑھ کر اختلاف کرے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 ربنیا دی پرما میرے غلاموں اگر کوئی آدمی ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماں ورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی فن ضرور علاء المیریا دی میرے اس غلام کی زیارت کرو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 کس کو کہا جا رہا ہے صحابہ کو حضرت صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو اور حضرت عثمان کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو حیدر کردار کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو بلال کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو ابو رحرا کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو سعد کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو سعید کو کہا جا رہا ہے ان کی اجازت کرو ابو عبیدہ بنراد کو کہا رہا ہے ان کی اجازت کرو بابا جی کی اجازت کرو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 حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہا ہے بڑی انتہا پسندی ہے یہ مذہبی جنونی ہیں یہ مذہبی فلاح ہے یہ مولوی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن مولویوں کو کیا پتہ ہے ان کا منہ دھوڑ کا نہیں تھے بندہ جناب خطبے پڑھ کے تقریرا شروع کر دے منہ دھوڑ پتہ نہیں شکل بندے تھے پترالی بندے تھی نہ ہوئے تو بندہ جناب الحمدللہ اللہ احمد،, احمد،, احمد اس طرح تو بندہ مومن نہیں نہ ہو مومن ہونے کے لیے تو بات اور ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر خیر میں دنیا سے مسلمان انہیں جا. انہیں جانا انہ مانا پھر مسلمان آدمی ہوتا ہے خالی جناب خود پہ پڑنے مسلمان نہیں ہوتا حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس نابینے کو اس نے اللہ کا حکم ماننے میں کتنا تشدد کیا ہے تشدد کیا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 حضرت عمر فرمانے لگے دیکھو اس نابینے کی طرف کہ اس نے کتنا تشدد کیا <متصف> ہے انتہا پسندی کی ہے جب رسول اللہ کی عدالت موجود تھی اس کو پوچھ کر کام کرنا چاہیے تھا میرے آقا نے کیا فرمایا لا تک فرمایا عمر ان نابینا مت کو ولا کنہ اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہے حضور فرما رہے ہیں اس کو نابینا تو غازی ممتاز ناتل کہنا کوئی سمجھ آئی تو نو جی نہیں آئی تو میرے احمد رضا بریلوی کو ایک نات داری لے کے پڑا تھا اس نے تو نعت لکھی ہے نا کاش کے میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں جتی بن چکا ہوتا میں تو جتی بھی بنتا تھی اب اجال سے پہ جانی تھی یعنی میں جناب فلاں بڑا ہوتا میں کہا نا آلہ حضرت بریلوی سے پوچھ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے ہی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ اور جان نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں اصل نصوص بندگی یہ اعلیٰ اپنے کو نہیں کی گل ہے بخاری شریف میں بیان کر دیا اصل نصوص بندگی نماز پڑھا رہے ہیں سب اور پڑھنے والے کون ہیں اصل و لسور بندگی استاج کی تو میں الگ الگ بریلی نہیں بیٹھے بیٹھے مجدد بھی یہ ہو جائے جی گاڑی بھی پوری نہ ہوئے مجدد تو وہ ہوتا ہے جس کے کبھی بھی فوت نہ ہوئے امام ربانی مجدد الانی مسجد میں آئے دایا پاؤں رکھنا تھا بایاں کھڑا ہوا پھر خیال آیا کہ میرے حبیب کی سنت تو دایاں چالیس دن روتے رہے خلاف سنت میرا قدم اٹھا کر جس کی داڑھی بھی پوری نہ ہو اور وہ مجدد ہے میں آ کے بھی آ جا جے ہو جائے مجدد قوم ہو جائے مجدد بھی دے ہو جائے توجہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ صفوں کے اندر شفا نبی الطر الحجرا کے حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل الرسول بندگی استاد کی ہے نبی علیہ السلطلام نے پردہ جب ہٹایا اپنے حجرے کا انت مالک کہتے ہیں حضور ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے آج ہم حضرت بریلوی نے حضور کے چہرے کی جو ہے وہ منظر خوشی اپنی طرف سے نہیں کی ہمارے بزرگوں نے شروع سے یہ بات کی ہے پھر میر علی شاہ صاحب نے علیحدہ بات نہیں کی کہ صورت نو میں جان جان کے جانے جہان آخا سچ آخ رب دی شان آخ شان اعلی علت بریل بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ تاب و تواں ٹوٹ گیا کے چھوٹ گیا جمبش ہوئی کسمیر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشا ماہ ٹوٹ گیا نور و سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس میں دل رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا آیا دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے پرتا ہٹایا تو انا بج ہہو برا کا ایسے ماسوس محسوس ہوا جیسے کھلا ہوا قرآن سامنے آ گیا آج گرو شریف سے لوگوں, سے لوگوں کی نمازوں میں خلل آتا ہے اور کہتے ہیں مولانا صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے گرو شروع کر دیا ہے سما تبسہ میتھ پھر حضور دیکھ کر مسکرائے یہ مسئلہ تو مولانا غلام غوث پر دادی دیجیے اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھیں بھائی سیدے میں دیکھنا کہاں تھا کہاں جاتا ہے رکوع میں کہاں جاتا ہے صاحب ادھر دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور ہے بھی بخاری کی ادیب یہ تو مسئلہ بات کا ہے یہ مشتعم سے یہ ستوا پوچھے کے دوران نماز صحابہ دیکھ کے ادھر رہے تھے چلو سامنے تو حضور ہوتے ادھر حضور تو ادھر کھڑے حضور مسکرائے تھے ہمنا بن مالک کہتے ہیں قریب تھا کہ حضور کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے ہم نمازیں توڑ دیتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں نسل الرسول بندگی استاج کی ہے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 اشارہ نبی حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے باقی نماز کو مکمل کرو بمفیٰ میرے دی تمام گلابی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے حضور کی ہمیں محبت عطا فرمائے